السلام علیکم و رحمۃ اللّہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلمین واشد اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ وحد اللہ شریق اللہ واشد محمدن ابدول صلابۃ صلوات وسلم و علیہ وعلى علیہ و علیہ ومن و منی زدہ بحدی وسنب سنتِ علیہ وبعد مآدد ناظرین و مشاہدین ایک لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بڑے گناہوں کی ایک علامت لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے سولہ علامتیں آپ لوگوں کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں بڑے گناہوں کی اور ایک بیس درس بھی ہو چکے ہیں آج اکیسواں درس ہے اور آج ایک علامت بیان کر کے ہم اس موضوع کو ختم کر دیں گے کیونکہ آج کے بعد تقریباً سترہ علامت ہمارے سامنے آ جائیں گی بڑے گناہوں کی سے متعلق اس سے پہلے بہت ساری علامتوں کا ذکر ہوا آج بھی ہم ایک علامت آپ کے سامنے بیان کریں گے اور وہ علامت یہ ہے کہ جس گناہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہو وہ بھی بڑا گناہ مانا جاتا ہے یعنی یہ کہا گیا ہو کہ فلاں گناہ دین کی جڑ کاٹ دینے والا ہے یا تباہ کر دینے والا ہے برباد کر دینے والا ہے دین کو موڑ دینے والا ہے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑا گناہ ہے جیسے ترمیزی کی حدیث ہے حسن درجے کی زبیر بن عوام رضی اللہ تعن فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب باٮٔ کم میں قبلکم قبل پہلی قوموں کی بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی ہے الحسد و حسد اور بغض یعنی نفرت عداوت ہی الحال یہ کیا کر دینے والی ہے حلق کر دینے والی ہے موڑ دینے والی چیز ہے لکو رقم تحلق و شعر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہارے بالوں کو موڑ دینے والی ہے بالوں کو موڑ دینا یہ تو معمولی چیز ہے لیکن ولاکن تہلق الدین لیکن یہ دین انسان کے دین کو موڑ دینے والی چیز ہے یعنی دین کو ختم کر دینے والی دین کو برباد کر دینے والی اور دین کی جڑ کاٹ دینے والی چیز ہے یہ پھر ہمار بھی نے کیا فرمایا کہ وہی نب سی دی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے لل جنت حت منو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان ہلاؤ گے ایمان ضروری ہے جنت میں دانے کے لیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے اگر ایمان ہے انسان کے پاس لیکن شرک ہے تو جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے یا قرآن کے ایک آیت ایک صورت کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن پورے صورتوں کے مجموعے کا نام ہے اور دین پورے حدیثوں کے مجموعے کا نام ہے لہذا ساری آیتیں اور ساری حدیثوں کو ملا دینے کے بعد جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ دین کا مسئلہ یا دین کا حکم بنتا ہے لہذا ایک حدیث کو لے کر کے ماں نبی اللہ کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ مومن بن جاؤ تو اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو جنت کے اندر چلا جائے گا ہاں اگر ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے شرک نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ جنت کے اندر جائے گا لیکن اگر ایمان تو ہے اللہ پر بھی ایمان ہے نبی پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے لیکن ایمان کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہے ایمان کے ساتھ ساتھ تو شرک بھی کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں وہ جنت کا حردار نہیں ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا تو یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہے ہمارے اولا تحابو اور تم اور تم مومن نہیں بن پاؤ گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو تو محبت کیا ہے یہ محبت اسلام اور ایمان کے کمال کا سبب ہے یہ اور یعنی کامل ایمان اس وقت ہوگا جب انسان آپس میں دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا یہاں پورے ایمان کی یا مطلب ایمان کی نفی نہیں کی گئی بلکہ کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے وَلَا تَحَبُوا أَفَلَا بِمَا کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو وہ تمہارے لیے ایمان کو ثابت کر دے اب بے نکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ سلام کو عام کرو تو سلام یہ محبت کا سبب ہے اور محبت یہ کمال ایمان کا صبر ہے اس طریقے سے ایک دوسری حدیث آتی ہے کسی سے ملتی جلتی بحرض اللہ تعنوں سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی اللہ نب سی بیل جنت حت اسلم ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک اسلام نہ لے آؤ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے اس سے پہلے حدیث میں ایمان کا ذکر تھا اور یہاں اسلام کا ذکر ہے اور یہ قاعدہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جب یہ الگ الگ آئے تو سب ایک دوسرے کا معنی بتاتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے معنی میں ہوتے ہیں لیکن اگر ایک ساتھ آئے ایمان اور اسلام ایک ساتھ ان کا ذکر ہو تو اسلام ظاہری چیزوں کو کہا جاتا ہے اور ایمان دل کے اندر کی چیزوں کو کہا جاتا ہے تو ایمان کا تعلق دل سے ہوگا اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوگا لیکن جب الگ الگ آئیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی دونوں کے جو ہے ایک دوسرے کے معنی میں داخل ہوتے ہیں یعنی اسلام جب کہیں گے تو اس میں ایمان بھی آئے گا اگر الگ الگ ہیں ایمان اگر کہیں گے تو اس میں اسلام بھی آئے گا تو ان کی جب تک کلمہ پڑھ کر کے انسان مسلمان نہیں ہوگا اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا ایمان دوسرا درجہ ہے اور اسلام پہلا مرتبہ پہلا درجہ ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ایمان اور اسلام دونوں آگے ایک حدیث میں ایمان تو اس میں اسلام بھی داخل ہے اور ایک حدیث کے اندر اسلام تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے ولا تسلیم حتب اور اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو وہ ابش سلامہ سلامت سلام کو عام کرو آپس میں محبت کرنے لگو گے تو سلام کیا ہے یہ محبت کا ذریعہ اور سبب ہے اس لیے ہم کہا گیا ہے کہ آپ جس کو جانیں یا جس کو نہ جانیں حدیث کے اندر کہا گیا آپ ان کو سلام کریں صرف جاننے والے کو سلام نہیں کرنا ہے جو بھی مسلمان بھائی ہے مومن بھائی ہے آپ ان کو اسے سلام کرنا چاہیے اور سلام کرنا کیا ہے یعنی کیا نام ہے ضروری ہے سلام کرنا سلام کرنا ضروری ہے ج... جواب دینا بھی ضروری ہے ایسا نہیں کسی بھی جواب دینا ضروری ہے سلام کرنا بھی ضروری ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو انسان کو جو ہے سلام کرنا چاہیے وہ یا کم اور تم کیا کرو نفرت سے بچو بغدا یعنی بغز سے عدابت اور نفرت سے بچو فعنہ <يَلْعَلِقَى> لاہ کیونکہ یہ حلق کر دینے والی چیز ہے اللہقم تہلک و میں نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دینے والی چیز ہے ولاکن تعلق الدین لیکن یہ دین کو ختم کر دینے والے دین کو موڑ دینے والی جیسے انسان اس طرح سے اپنے بال کو موڑ دیتا ہے اور صرف چمڑا نظر آتا ہے سر کے اندر بال نظر نہیں آتا ویسے گویا کہ یہ چیز دین کو ختم کر دینے والی اور یہ سخت الفاظ ہیں اس سے نفرت دلائی گئی ہے سخت الفاظ کی مذمت کی گئی ہے یہ جو حدیث ہے عبدالمفرت کی حدیث ہے اور امام علمائے رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی صنعت کو حصل قرار دیا ہے اور شاید العدب المفرد ان کے جو معاز کتاب ہے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسد اور بغض اور عداوت اور نفرت یہ ساری چیزیں دین کو ختم کر دینے والی ہیں اور یہ ایک بڑا گناہ ہے حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس نعمت کے زوال کی اس نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا کہ اللہ تعالی اس نعمت کو چھین لے وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے اور کبھی انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ نعمت اس سے ختم ہو جائے چاہے وہ نعمت مال کی ہو چاہے وہ نعمت اعلی اولاد کی ہو چاہے وہ نعمت صحت و تندرستی کی ہو چاہے وہ نعمت منصب کی ہو کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کی تمنا کی اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا اس نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا اس کو جو ہے حسد کہا جاتا ہے اب کبھی انسان اپنے لیے کہتا ہے کہ وہ نعمت مجھے مل جائے اور کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں اپنے لیے نہیں چاہتا ہے صرف اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے تو یہ بڑا جرم ہے یہ بڑا جرم ہے حسد کرنا اور سب سے پہلا گناہ جیسا کہ کہا جاتا ہے زمین کے اندر حسد ہی ہوا حسط اعتمام کے جو دو دونوں بیٹے تھے دو بیٹے ان دونوں بیٹوں کے اندر پیدا ہوا تو اس طریقے سے یہ بڑا گناہ ہے یہ حسد کرنا اسی طریقے سے کسی سے نفرت کرنا اپنے دل میں عداوت رکھنا اپنے دل میں بغض رکھنا یہ دل سے متعلق گناہ ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے ہمارے دل آئینے کے مانند ہونے چاہیے ہمارے دل میں کسی خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے نہ بغض ہونا چاہیے نہ عداوت ہونی چاہیے بلکہ ہمارے دل کے اندر پیار اور محبت ہونی چاہیے تو یہ بھی بڑا گناہ ہے تو سے معلوم ہوا کہ جس گناہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جائیں کہ کی وہ یعنی سخت الفاظ کی دین کی جڑ کاٹ دینے والے ہیں اور دین کو ختم کر دینے والے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سمجھ جائیں کہ یہ بڑا گناہ ہوگا تو آج کے درس میں ہم نے پڑھا یا سنا اور سمجھا کہ جس گناہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جائیں وہ بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں اور بڑے گناہوں کی تعداد سب ملا کر کے چاہے ان کا تعلق عقید اور ایمان سے ہو یا معاملات سے ہو یا اخلاق اور زیب و زینت سے ہو یا عبادات سے ہو یا ان سے ہو یا اس طریقے سے کفار کی مشابہت سے ہو یعنی yani تمام چیزوں کو ملا لینے کے بعد جو بڑے گناہوں کی تعداد بنتی ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ کے آس پاس بنتی ہے ایک سو ساٹھ کے آس پاس تقریباً گناہ بنتی ہے اور مولانا محمد اقبال کیرانی صاحب کی کتاب ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بیان کیا ہے ان کو سامنے رکھنے کے بعد جو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 160 کے آس پاس بڑے گناہ ہیں جو حدیثوں کے اندر یا قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ تقریباً اتنے گناہ بنتے ہیں تو آج ہم یہ چیپٹر بند کرتے ہیں بڑے گناہوں کی علامات کے تعلق سے ہم نے سترہ علامتیں بیان کی ہیں اور اکیس در سنوارے ہوئے اور اس سے پہلے جو علامتیں بیان کی گئیں ان تمام علامتوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے اور ایسے سارے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے ہر گناہ سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ضروری ہے لیکن بڑے گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ چھوٹے گناہ نیک آمار کے جیسے معاف ہو جاتے ہیں البتہ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم چھوٹے گناہوں کی کچھ پہچان یا چھوٹے گنا کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے مثالیں کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھی چھوٹے گناہ کیا ہیں عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ چھوٹے گناہ کیا ہیں بڑے گناہ تو انسان بتا دیتا ہے لیکن چھوٹے گنا کو نہیں بتا پاتا ہے اس لیے اگلے درس میں ان اللہ جب موقع ملے گا تو ہم چھوٹے گناہوں کو کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہے کہ چھوٹے گنا ہیں ہر گناہ سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب غلامین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے امین بارک اللہ حفیق و جزاکوم اللہ خیر وہ علیکم و اللہ وبرکاتہ